میں درود پاک کی فضیلت کے متعلق حدیث پاک لکھی ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان قیامت کے روز اللہ عزم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ عزبل کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے دو میری سنت کو زندہ کرنے والا تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا صلی صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ ہی و وبارک و مدی چینل کے ناظرین ماہ رمضان برکتیں لٹا رہا ہے سہری افطاری کی بہارے ہیں ماہ رمضان روزہ تراویح اعتکاف تلاوت قرآن کے تحفے لایا ہے اللہ ہمیں سارے روزے ظاہری و باتنی آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری تراویح خوش دلی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت تلاوت کی عطا فرمائے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تفسیر کے ساتھ پڑھیں تفسیر نور العرفان پڑھیں تفصیر خزائن العرفان پڑھیں اور مکتبۃ المدینہ کی تفسیر صراط الجنان پڑھیں انشاءاللہ اللہ مزے کو مزہ آ جائے گا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن قصے سلسلے میں شرکت کیجئے میرے اکالی سلاط السلام فرماتے ہیں بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یہ خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حصول ثواب کے لیے اور حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کیجیے ناول ڈائجسٹ رسائل اخبار میں اپنا وقت کیوں برباد کریں قرآن کیوں نہ پڑھیں اور اگر واقعات اور سٹوریز میں دلچسپی ہے تو قرآن پاک واقعات سے مالا مال ہے آج میں آپ کو ایک مغرور مالدار جو کہ نون مسلم تھا اور ایک مسلمان جو کہ غریب تھا مگر سبحان اللہ اس کا قصہ سناتا ہوں یہ قصہ پندرہویں پارے سورہ قحف کی آیت نمبر بتیس سے شروع ہو رہا ہے اور چوالیس پر جا کر یہ واقعہ ختم ہوتا ہے تو آیات بھی انشاء اللہ عز و جل میں آپ کو سناؤں گا ترجمہ بھی کنز المان کا اور تفسیر خزائن عید العرفان سے یہ واقعہ ہم سنیں گے پھر اس کے تحت مزید مدنی پھول چننے کی شہادت حاصل کریں گے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری میں جی من آگن ہو جان بہین ہوں میں سرو اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو تفسیر کہ کافر و مومن اس میں غور کر کے اپنا اپنا انجام و معال سمجھے اور ان دو مردوں کا حال یہ ہے ترجمہ کہ ان میں ایک کو تفسیر یعنی کافر کو ترجمہ ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی تفسیر یعنی انہیں نہایت بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا کل تل جی آلم رو دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی تفسیر باہر خوب آئی اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی وہ کن لہو سمر اکثر کم لو نفرو اور وہ تفسیر باغ والا اس کے علاوہ اور بھی پھل رکھتا تھا تفسیر یعنی اموالے کا سونا چاندی وغیرہ ہر قسم کی چیزیں ترجمہ تو اپنے ساتھی تفسیر ایماندار ترجمہ سے بولا اور وہ اس سے رد و بدل تبادلہ خیال کرتا تھا تفسیر اور اترا کر اور اپنے مال پر فخر کر کے کہنے لگا کہ ترجمہ میں تو اس سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زور اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں تفصیل میرا کمبا قبیلہ بڑا ہے ملازم خدمت نوکر چاکر بہت ہے جنت ہوا ہوا والی ملین کال میں دہادی اب د اپنے باغ میں گیا اور مسلمان کا ہاتھ پکڑ کو ساتھ لے گیا وہاں اس کو افتخاراً ہر طرف لیے پھرا اور ہر ہر چیز دکھائی ترجمہ اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا تفصیل کفر کے ساتھ اور باغ کی زینت و زیبائش و رونق کو بہار دیکھ کر مغور ہو گیا اور ترجمہ بولا مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو وما اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو اور اگر میں تفسیر جیسا کہ تیرا گمان ہے بل ترجمہ اپنے رب کی طرف پھر کر بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا تفسیر کیونکہ دنیا میں بھی میں نے بہترین جگہ پائی کال لہ سوہ یو ہے اک فرتا بل خالہ کا کب خالہ کا کوں تو ربیوں سن منفتوں سن جو اس کے ساتھ ہی تفصیل مسلمان ترجمہ نے اس سے الٹ پھیر یعنی مبا... بحث و مباحثہ کرتے ہوئے جواب دیا کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا پھر نترے یعنی صاف شفا پانی کی بوند سے پھر تجھے ٹھیک مرد کیا تفسیر اکل و بلوک قوت و طاقت عطا کی اور تو سب کچھ پا کر کافر ہو گیا لیکن اللہ ربی ولا بربی آحد لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں ولولا جنت کا کل تمش او ول ترونی القل الکل مو دوں نہ ہوا کہ جب تاغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا تفسیر اگر تو باغ کو دیکھ کر ماں شاہ اللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اور اس کے تمام محاصل یعنی پیداوار وہ منافع اللہ تعالی کی مشیت یعنی مرضی اور اس کے فضل و کرم سے اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے چاہے اس کو آباد رکھے چاہے ویران کرے ایسا کہتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا تو نے ایسا کیوں نہیں کہا اگر تو مجھے اپنے سے مال اولاد میں کم دیکھتا تھا تفصیل اس وجہ سے تکبر میں مبتلا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا فرس یعنی کا ویور سیل ویور سلا لس بن سمے تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے تو دنیا میں یا اقوا میں اقوا یعنی آخرت اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان یعنی چٹیل بیکار ہو کر رہ جائے تفسیر کہ اس میں سبزے کا نام و نشان باقی نہ رہے او یو ہے میں ہوں تو لانی زمین میں دھس جائے تفسیر نیچے چلا جائے کہ کسی طرح نکالا نہ جا سکے ترجمہ پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے تفسیر چنانچہ ایسا ہی ہوا عذاب آیا مری ہی مف ل میں صفی ہے وہی یا قوی یا تنوشی ہے وہ یا کول و یا کول اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تفسیر اور باغ بالکل ویران ہو گیا ترجمہ تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا تفسیر پشیمانی اور حسرت سے اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی اور اپنی چٹیاں یعنی چھپروں پر گرا ہوا تھا تفسیر اس حال کو پہنچ کر اس کو مومن کی نصیحت یاد آتی ہے اور اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے کفر و سرکشی کا نتیجہ ہے ترجمہ اور کہہ رہا ہے ایکش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا کولم تک الہ فی سر ہوں تو سوئروں اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا تفسیر کی ضائع شدہ چیز کو واپس کر سکتا ہوں ہونا نکل والا یا تو نیل ہوں سو خیر میں یہاں کھلتا ہے تفسیر اور ایسے حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا علی الحبیب صلی اللہ تعالی عالم محمد تو الله اللہ, اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا اللہ تبارک و تعالی نے اسے باغ دیے دو انگوروں کے باغ اور کھجوروں کے درخت کتنے کے اس درختوں نے انگوروں کے باغات کو ڈھانپ لیا اس کے بیچ میں بھی کھیتی تھی دونوں باغوں پر بہار آئی اور دونوں باغوں کے بیچ میں نہر اللہ تبارک مطالعہ نے اس کے لیے جاری کی اور اس کے پاس سونا بھی تھا چاندی بھی تھا ہر قسم کی نعمتیں تھیں اور یہ اپنے مال پر اترایا اور مسلمان سے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال زیادہ رکھتا ہوں میرے پاس قبیلہ بڑا ہے میرا کمبا بڑا ہے میرے ملازم زیادہ میرے خدمت زیادہ میرے نوکر چاکر زیادہ اپنی جان پر ظلم کہتا ہے اور کہتا میرا باغ کبھی فلا نہیں ہوگا اور قیامت کے روز میں نہیں اٹھایا جاؤں گا اور اگر اٹھایا بھی گیا تو اس باغ سے بہتر باغ پاؤں گا تو اس مسلمان نے اس کافر کو سمجھایا کہ تس سے کفر کرتا ہے جس مالی کا مولانے جس رب تمہارا کہ وقت اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا فرمایا تجھے پانی کی بوند سے پیدا کیا اور ٹھیک مرد بنایا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا جب تو باغ میں آیا تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا ما اللہ لا تھا الا بلّا جو چاہے اللہ ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا اور اگر تو مجھے اپنی مال میں اولاد میں کم دیکھتا ہے تو قریب میرا رب تیرے باغ سے بہتر مجھے دے دنیا میں دے یا آخرت میں دے اور اگر تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتار دے اللہ تو بارک اتا تیرا باغ میدان ہو جائے پانی اس کا زمین میں دھس جائے تو کیا کرے گا اور وہی کچھ ہوا اور وہ کافر ہاتھ ملتا رہ گیا اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا پھر حسرت کرتا ہے کہ میں نے کاش اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی اور وہ بدلہ لینے کے قابل نہ تھا. اللہ سے کون بدلا لے سکتا ہے تو اختیار کس کا اللہ کا سوا سب سے بہتر اللہ کا اور اسے سے ماننے کا انجام سب سے بھلا لا حول ولا کو اللہ بالله یہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے مدنی پنسورا میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کے فضائل لکھے ہیں اپنے مال پر اترانا نہیں چاہیے گمنڈ نہیں کرنا چاہیے غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی کم مال والے کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے اسی کو تو تکبر کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں اور تکبر کس بلا کا نام ہے کسی کو اپنے سے کم تر جاننا یہ اچھا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا اس کے محبوب علیہ ہی سلا تو تکبر کو پسند نہیں فرماتے تکبر کرنے والا فلاح نہیں پاتا قیامت کے روز تکبر کرنے والا چونٹی کی صورت میں اٹھایا جائے گا شکل اس کی اپنی ہوگی جسامت چونٹی جیسی ہوگی اور لوگ اس کو اپنے پاؤں تلے رون رہے ہوں گے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو لاہ قوت اللہ بلّا یہ پڑھنا چاہیے اس کی کثرت کرنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین مدنی پنج سورہ میں امیر علیہ سندر لکھا مجموعہ الزوائد حدیث نمبر سولہ ہزار آٹھ سو ستانوے حضور پاک صاحب سے یہ افلاغ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں کی گئی وہ کیا ہے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ الترغیب نمبر حدیث نمبر 2478 سرکار والا تبار ہم کے قسموں مددگار شفیع روز شمار عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا حول ولا قوت الا بلّا کہا تو یہ اس کے لیے ننانوے بیماریوں کی دوا نائنٹی نائن ایک کم سو ننانوے بیماریوں کی دوا ہے ان میں سب سے ہلکی بیماری رن جو علم ہے المعب القبیر حدیث نمبر آٹھ سو انسٹھ نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ اجدل نے کوئی نعمت عطا فرمائی پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے لا حول ولا وت اللہ بلّہ کی کسرت کرے کتنی آسان کلیم ہے لا حول ولا قوت اللہ بالله مدنی سورہ سفا نمبر ایک سو پینتالیس ایک سو چھیالیس سے یہ روایات آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو یاد کر سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین تکبر و غرور پیدا ہو مال و دولت کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے اس مال و دولت کی وجہ سے تکبر پیدا ہو اس کا علاج کیا ہے اس کا پہلا علاج تو یہی ہے کہ علم حاصل کریں جہالت کے سبب سے ایسا ہوتا ہے اور تکبر مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اس کے صفحہ نمبر 56 اور 57 پر لکھا ہے آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں تکبر کا ایک سبب مال و دولت اور دنیاوی نعمتوں کی فراوانی بھی ہے باغ بہت بڑا ہے کھیت بہت زیادہ ہیں بینک بیلنس بہت ہے پھر پراپرٹی بہت زیادہ ہے مکانات ہیں زمینیں بہت ہیں تو یوں وہ تکبر پیدا ہوتا ہے تو کار بنگلہ بینک بیلنس کام کاج نوکر چاکر تو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور غریب لوگ اس کو استقفر اللہ کو لگتے ہیں جیسے کہ کی کیڑے مکوڑے ہیں یہ حقیر لگتے ہیں استقفر اللہ اور وہ بڑے تکبر کے ساتھ کہتا ہے تو میرے منہ لگتے ہو تمہارے جیسے لوگ تو میری جوتیاں صاف کرتے ہیں. میں ایک دن میں اتنا خرچ کرتا ہوں جتنا تمہارا سارے سال کا خرچ نہیں ہوگا وہی تکبر کے ساتھ کہتے ہیں تو مال و دولت کی وجہ سے جو تکبر پیدا ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین رکھے کہ ایک دن ایسا آئے گا یہ سب کو چھوڑ کر یہی خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا کفن میں مال کی تھیلی ہوگی نہ تجوری ہوگی تو نیکیاں ہوں گی تو کام آئیں گی سونے چاندی کی چمک دمک کام نہیں آئے گی دولت پانی اور آنی جانی ہے آج ایک کے پاس ہے کل دوسرے کے پاس پرسو تیسرے کے پاس آج کا صاحب مال کل کا کنگال آج کا کنگال کل مال و مال کچھ پتہ نہیں تو اس ناپائدار شے کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے رب اجدل کو کیوں ناراض کیا جائے تکبر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کی صورتیں اور غرور نہیں تکبر نہیں بلکہ ہمیں آجزی والا بندہ بننا چاہیے انکساری ساری والا بندہ بننا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے ہم نیک بن جائیں کاش مندری چینل کے ناظرین اس مسلمان نے اس کافر کو کیا کہا اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا ما شاہ اللہ اللہ کو تو ماشا اللہ لا کوتا اللہ بلّہ یہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جو مال کوئی ایسی چیز دیکھتے جو پسند آتی یا باغ میں داخل ہوتے تو یہ کہا کرتے تھے جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ما شاہ اللہ کہتے یہ بزرگوں کا طریقہ تھا حضرت واہ بن من منبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ما شاہ اللہ لکھا ہوا تھا اور ماں شاہ اللہ یعنی جو چاہے اللہ یہ تو اس سے دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور میرے آکا علی صلاحت السلام نے ارشاد فرمایا تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلا الدین سیوتی شافعی علیہ رحمتہ اللہ کبی نے اس حدیث سے پاک کو نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے بندے پر جو اہل یا مال یا اولاد کی صورت میں نعمت عطا فرمائی پھر وہ اسے دیکھ کر بال بچوں کو دیکھ کر اہل ویال کو دیکھ کر یا مال کو دیکھ کر ماشا اللہ لا قوت اللہ باللہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہر آفت دور فرما دیتا ہے حتیٰ کہ اس پر موت آ جائے حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے روایتیں فرماتے ہیں جو کوئی اپنے مال میں کوئی چیز دیکھے اسے اچھی لگے تو معاش اللہ لا قوت الا بلّہ کہے اس مال کو کبھی کوئی آفت لاحق نہیں ہوگی بزاقالفلا تو اسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام فرمایا اور وہ اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا بالله کی تفسیر حضرت زہیر بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھی گئی فرمایا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر اپنی تمنا پوری نہیں کر سکتا اور اللہ تعالی کی مدد کے بغیر کسی مصیبت سے بچ نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں عمل کریں اور جن جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس پر ہم عمل کریں جو ممنوعات ہیں جس سے منع کیا گیا کاش اس سے ہم بچ جائیں آخرت کی تیاری کریں قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کریں الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے رجب المرجب اسی سال کی کارکردگی کے مطابق پاکستان میں کم و بیش ایک ہزار چار سو اڑتالیس مدرسے قائم ہو چکے ہیں طلبا اور طالبات کی تعداد تراسی ہزار سے بھی زیادہ ہے اور فری آف کاسٹ ان کو دعوت اسلامی والے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان اس کے علاوہ ہیں مدرسۃ المدینہ بالیغات اس کے علاوہ ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن اس کے علاوہ ہیں مدرسۃ المدینہ, المدینہ آن لائن بالغات اس کے علاوہ ہیں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو نیٹ کے ذریعے سے قرآن پاک پڑھاتی ہیں الحمد تو دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے ماہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے قرآن پاک پڑھ لیجیے احتکاب کر لیجیے آپ کو انشاءاللہ مدنی قاعدہ بھی پڑھائیں گے ناظرہ قرآن پاک بھی پڑھائیں گے اور نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں یہ کم سے کم سنا لیجیے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی ہم تلاوت کرتے ہیں بھائی کسی قاری صاحب کو سنائیں گے تو پتا چلے گا ہم تلاوت اچھی کرتے ہیں کیسی کرتے ہیں اللہ اکبر مدنی محول میں آپ احتکاف کریں پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے آپ کو میں فیضان سنت سفا نمبر چھ 630 پر جو احتکاف کی مدنی بہار لکھی وہ ہو سناتا ہوں میاں والی کالونی منگو پور روڈ باول مدینہ کراچی کے ایک اسلام بھائی کے بیان کا لبے لو باپ میرے جیسے گناہ گناگر نشان کمی ہوں گے میں نے کئی گرل فرینڈس بنا رکھی تھی گندی ذہنیت کا عالم یہ تھا کہ روزانہ ہی ننگی فلمیں دیکھنے کا معمول تھا آپ مانیں یا نہ مانے نے زندگی میں عید کے علاوہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا نماز کس طرح پڑھی جاتی میری قسمت کا ستارہ چمکا مجھے تبلیغ قرآن سنت کے عالم گر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کا احتکاس اجتماعی اتکا نصیب ہو گیا فیضان مدینہ کے مدنی ماحول کی بھی کیا بات کیا بات ہے امیر ضرورت احتکاب کرتے ہیں سبحان اللہ اس کی بات کیا ہے کون بتا سکتا ہے برحال یہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں کھل گئی غفلت کا پردہ چاک ہو گیا میرے دل میں مدن انقلاب برپا ہو گیا الحمدللہ للہ یا ازد میں نے نماز سیکھ لی پانچوں وقت با جماعت نماز کا پابند ہو گیا میں نے دو مساجد میں فیضان سنت کا در شروع کر دیا الحمدللہ للہ یا از اسلامی بھائیوں نے مجھے ایک مسجد کی مشاورت کا ذیلی نگران بنا دیا اور تہذیس نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مجھ انسان پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ سرکاری نامدار مدینہ کے تاجدار دار بھی اتنے دو عالم کے مالک و مختار شہن شاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو گیا سبحان اللہ جسے چاہا جلوہ دکھا دیا اسے جامع عشق پلا دیا جسے چاہا نیک بنا دیا یہ میرے حبیب کی بات ہے جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در سے بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو وہ نوجوان جس نے معذلہ گرل فرینڈس بنا رکھی تھی وہ نوجوان جو روزانہ ننگی فلمیں دیکھتا تھا وہ نوجوان جس نے زندگی میں عید کی عید کے علاوہ نماز ہی نہیں پڑھی تھی جسے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی دیکھیے دعوت اسلامی کا کیسا کرم ہوا کیسا مردی انقلاب برپا ہوا احتیاط کی بہاریں کیسے اس کو نصیب ہوئی نماز پڑھنا سیکھ لی پانچوں وقت نماز باجماعت کا پابند ہو گیا دو مسجدوں میں درس دینا شروع کر دیا زیر مشاورت کا نگران بن گیا اور سبحان اللہ کرم والا کرم رسول محتشم نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خام میں جلوا نصیب ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی نصیب فرمائے کا احتکاف جتنے دن باقی ہیں آپ کر لیجیے پورے مہینے کا احتکاف نہیں تو جتنے دن باقی ہیں اس مہینے کے اتنے دن کا احتکاف کر لیجیے اور آخری اشرے کا احتکاف سحان اللہ اس کے تو کیا کہنے آخری اشرے کا جو احتکاف ہے مدھیر کے ناظرین یہ سنت ہے اور اس کے بہت ہی زبردست فضائل امیر علیہ سنت نے فیضان رمضان میں احتکاف کے فضائل لکھے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں ہیں میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں دس دن کا احتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے دو حضر دو عمرے کی ارشاد فرمایا احتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اس کے لیے تمام نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں اور حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے موثک کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں ہمت کیجیے اتقاف کر لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان اور قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین آمین آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم